قرآن پر ایمان رکھنا اور انبیاء کرام کے اوپر اترنے والی کتابوں کا یقین رکھنا آخرت پر یقین رکھنا یہ ساری کی ساری چیزیں جو کل ساتھ ہوں یہ کسی کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مذہب سنایا اولائک ربہم یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ اولائک ہے الافل یہی کامیاب ہے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیابی ہی لوگ ہے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 سے پیدا کیا گیا چھوڑ دے فطری کام نیچرل ورکی, بیمار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ منافق ہیں یہ بیمار ان کے دل بیمار ہے پھر مرب, ان کے دلوں میں بیماری گس گئی فطری عمل جو ہے دل کا وہ ختم ہو گیا دل نے فطری عمل چھوڑ دیا تو پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا پھر اس کے بعد دو آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہوا اس کے بعد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 تم ارے تم اللہ کے کیسے انکار کرتے ہو تم تم مردہ تھے مردہ کا مطلب تمہارے جسم میں روح نہیں تھی مردا تھے تم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 اور ابلیس کے انکار سجدہ کی وجہ کہتے ہیں تین امور طلب ہے تو جاننا چاہیے کہ یہ سجدہ, سجدہ تعظیم ہی تھا سجدہ عبادت نہیں تھا سجدہ عبادت نہیں تھا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تعبود اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سز تعظیمی تھا اور در حقیقت اللہ کو تمام فرشتوں کے سامنے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 آدمی بلند ہوتا ہے علم کی بنیاد سے تو سزدہ کرانے کی وجہ کیا تھی علم اور انکارے سجدا کی وجہ کیا تھی وس استقبار بڑا بننا میں اس سے بڑا کبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور سامنے والے کو چھوٹا سمجھے یہ ہے کبر اس کو تکبر بولتے وہ کہنا من الکافرین اللہ تبارک نے فرمایا کہ وہ کافروں میں سے تھا یعنی میرے علم میں وہ کافر اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ آدم ہوا کو جنت میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا درخت کے قریب مت جانا درخت کا پھل کھا لیا دونوں نے کہا گیا کہ تم لوگ جنت سے نکل جاؤ تو ایک مرتبہ کہا گیا بھی تو پھر ایک مرتبہ ہے بھی تو دو مرتبہ ہے اترنا یہ دو مرتبہ اترنا کا پہلی مرتبہ اترنا یہ جنت سے نکلنے کے لیے اور دوسری مرتبہ اترنا یہ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 تو انہوں نے توبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے ان کلمات کا ورد کر کے انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی کہا فتح علیہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی یا عیسائیوں کا رد ہے کہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو وہ گنہگار نہیں رہ گئے اب ضرورت نہیں کہ اللہ اپنے بیٹے کو بھیجے نوزہ اور وہ دنیا والوں کے گناہ اپنے کاندھے پر لے لے اور سولی پر چڑھ جائے اس طرح تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے ارے جب باپ نے غلطی کی اور توبہ کر لی اور اللہ نے فرمایا فتابہ آ اللہ نے توبہ قبول کر لی توبہ جب قبول ہو گئے تو گناہ نہیں رہ گیا اب جب گناہ نہیں رہ گیا تو جو لوگ پیدا ہو رہے وہ پیدائشی گنہگار کیسے ہوئے اس لیے کہ باپ توبہ جب کر لی تو اب وہ گنہگار نہیں رہ گیا جو پیدا ہوں گے تو وہ گنہگار کیسے پیدا ہوں گے لوگوں کا یہ کہنا کہ پیدائشی گنہگار ہوتا ہے انسان اور اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے نوز باللہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس نے تمام انسانوں کے گناہ اپنے کاندھے پر لیے اور سولی پر چڑھ گیا اچھا یہ بتائیے انسان گناہ کرتا ہے توبہ کر لے تو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 اور ان کی اکتیس شرارتوں کا سب سے پہلا انعام دیکھیں کتنا عجیب و غریب انعام ہے اللہ تبار نے کئی بار اس کا ذکر فرمایا کہا یا بنی اسرائیل یہ کون سی نعمت ہے یاد کرو یہ میری نعمت کیا ہے جس کی وجہ سے تم جہانوں میں فضیلت والے ہو گئے جانتے یہ نعمت کون سی تھی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 بنی اسرائیل کا تسکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل کی ایک غلط فہمیت اچھی طرح ذہن نشین کرو بہت عمدہ بات ہے یہ گزشتہ آیتوں میں بنی اسرائیل کا تسکرہ ہے ان کی شرارتوں کا ان پر انعامات کا مان بات یا کریم آ رہی ہے سیاس بتا رہا ہے کہ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 कारोबार तबाह करना हो तो उसको जुए में डाल दो जुए में मुबतला कर दो और सूद में मुबतला कर दो आज जुआ रेफ क्या क्या शक्लें उसकी यहूदी ही इसके टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं मीषत भी पूरी की पूरी तबाह करने में इन्हीं कहा थाशरत तबाह करने में इनका हाथ मीशत तबाह करने में इनका हाथ और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 شریعت میں میں پہلی ہے تبدیلی نہیں ہوتی شادی ہوتی ہے کیسے جنرل رول کیا جلانا نا حضرت کے لیے گلزار بن گئی ہوا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 مثلاً نماز پڑھنے کا طریقہ آدم کے زمانے میں کچھ اور تنوح کے زمانے میں کچھ اور تھا. ابراہیم کے زمانے میں اور وغیرہ وغیرہ وغیر. احکام جزیا ان کو شریعت کہتے ہیں احکام جزیہ کو شریعت قواعد کلیہ کو ملت کہا جاتا ہے اور وہ عقیدہ یہ تین چیزیں شریعت میں ہوتی اس کے بعد صاحب اکرام کی عظمت بیان کی گئی کہ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 علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے دونوں کعبہ کی دیوار اٹھا رہے وی اسماعیل اور اتنا بڑا کام کر رہے دنیا میں پہلا بھر ہے اللہ بنایا تو توحید کی بنیاد پر اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے دنیا میں پہلا گھر کعبہ اے, اے دیکھ لو تو دیکھتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنکھ جاری ہو جاتی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 اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو یہ جب مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر کے آ جاؤ جا نہ پانی ہے اور نہ دانا ہے نہ کھیتی ہے نہ کوئی شجر سایہ چھوڑ کر کے آ جاؤ جی وہ دودھ میں دیکھتے بیٹے کو جو کہ ابھی دودھ پیتا بیٹا ہے بیوی نہیں یارو مددگار چھوڑ کر آ رہے ہیں یہ بھی نہیں دوسرے چائے کو ایسا حکم دے رہا ہے لیکن جو لوگ اللہ تبارک بتا لگے تعمیل کرتے ہیں بچہ تو مر جائے گا اور جب واپس آئیں تو دیکھا کی بچہ جس چٹان کے سائے میں لٹایا ہوا تھا اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے اب جہاں ایڈیاں رگڑی ہے نا وہاں سے پانی نکل پڑا ہے چار ہزار سال سے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 एक मेरा महबूब बंदा था तो इनको छोड़ करके गया था और मेरी महबूब बंदी देखो कोई शिकवा नहीं है जबान पर आज की औरतें होती इनको तो लिपिस्टिक से और इनको तो अपने फैशनों से फुर्सत नहीं है अल्लाह इन्हें हिदायत दे इनके ऊपर रहम फरमाए हजरत हाजरा की सुनत को अपनी निगाह में रखो शोहर की जाने से थोड़ी तकलीफ पहुंच गई मुंह फुला करके बैठ गई कैसे चली होगी अल्लाह से बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है बुढ़ापे का सहारा ना बूढ़े हो गए हजरत इब्राहिम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 کبھی کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زبا کیا ہے تاریخ کے اندر کوئی ٹسٹ منی ہے ہسٹری بیس سچ ہسٹری اس کی شادت رکھتی بیٹا چاہیے جی حضور بیٹے کو لکھا رہے اور چلانے والے میری محبت ہے میرے بیٹے کی محبت زیادہ ہے میری محبت زیادہ ہے میں نے آزما لیا میں اپنا دوست بنا لے رہا ہوں ابراہیم خلیل ہے اللہ تبارک نے اپنا خلیل بنا لیا اچھا تو یہ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 اس کے بارے میں قبول کا استعمال ہوتا ہے اور قبول کلب کسی چھوٹی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے گویا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن دعا کر رہے ہیں بولو چیز بڑی ہوتی ہے جب اللہ کی نگاہ میں بڑی ہو جائے اگر وہ چھوٹی کیوں نہ ہو ایک پیٹرک والا اگر شہر کا قبول دے تو وہ پہاڑ کے برابر ہے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 ربن تکبل مینا ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ قرآن حکیم کی ایسی کوئی آیت بتاؤ جو کئی صدیوں پر, محیط ہو صدیوں, پر محیط ہو صدیوں پر محیط کئی نہیں صدیوں پر محیط ہو میں نے کہا کہ یہی آیت ہے و ربنا تقبل گھر اٹھا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں مسلمان بنا کر کے رکھنا رب بنا وجال نہ ہی نہیں لگا وہ آری نہ مسلمان کب رہیں گے جب تیری بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے ان کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں گے اب یہاں سے ایک سبھی ختم ہو رہی ہے ایک سبھی ختم ہو رہی ہے اس کے بعد دعا کر رہے ہیں رب بنا اوبال قیامت تک محیط ہے کوئی شاعر شاعری نہیں کر سکتا بات نہیں لا سکتا دو پوری صدیوں کے اوپر محیط ہوں ایسی بات صرف اللہ کی بات ہوتا آخر میں ما دو بار کہا گیا یہ ذہن میں ٹھوسنے کے لیے کوئی ناز نہ کرے کہ فلاں پیر کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں فلاں نبی کے خاندان سے میرا تعلق ہے فلاں پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوں ہاں فلاں قبر والے سے میرا تعلق ہے من ابتا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکتا یہ یاد رکھو یعنی آدمی کی کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف عمل ہے آدمی کا اپنا عمل یہ رہا ایک بارے کا پڑا تھا پتہ فرمائے وہ آخر رب العالم آج آغاز تھا کل